الحمد اللہ اب المسلیم الماد فاروب المنسََ قاندیم بسم اللہ سولت و سلام علیہ رسول اللہ وعلا وعلا يا حبیب اللہ يا نبی اللہ کے محبوب دانا منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمانے مؤفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے مدنی چینل کے ناظرین پیراکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی دخیاری امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر ایک مرتبہ پھر سلسلہ روحانی علاج کی صورت میں حاضر کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود آڈیو سوالات بھی ہیں جن کے جوابات اور آپ کے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات و دعاؤں اور احادی سے مبارکہ نیس اقوال بزرگان دین رحیم و المبین کی روشنی میں پیش کیا جائے یاد رکھے کہ شیخ شیخت علیقت امیر علسنت مدری مذاکرے سے پہلے یا بیانات ہوں ان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں تاکہ ہمارا یہ سلسلے کے اندر بیٹھنا مزید کار ثواب ہو جائے اور ہر نیک کام میں اللہ و وجل کی رضا کی نیت ہونی چاہیے یہ بھی نیت کر لیجئے جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قید الرحیم کتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کرو انشاءاللہ شاء اگر آپ اس ہونے والے سلسلے کے اور آد و ادائف لکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ اس سے فائدہ مند بھی ہو جائیں گے یعنی ایک نیت یہ بھی ہو کہ خود بھی اسے اختیار کروں گا اور اپنے آنے والی بلاؤں سے دوری کا سامان کروں گا تاکہ اللہ علس کی عبادت مزید دل جمعی کے ساتھ کر سکوں دوسروں کی خیر خائی کے کی بھی نیت ہو کے موقع ہوا تو دوسروں کو بیان کر کر اس خیر خائی امت کے کے ثواب کا حقدار بنوں گا جس قدر عالمی نیت ہو وہ اپنے عمل میں بے بہا نیتیں کر سکتا ہے یعنی اپنے ایک عمل میں بہت سی نیتیں کر سکتا ہے جس کی مثالیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ آج کا اسی انداز سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے یو سمجھیے کہ افتتاح تو باقاعدہ ہو چکا مطلب سوالات کی صورت میں آغاز کی طرف بڑھ رہا ہے آئیے آڈیو سوال سنتے ہیں سلو علی الحبیب سلو صلو صلو اللہ اللہ تعالی اللہ محمد سر محمد عمران سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو کوئی کہانی نہ ملے اس کو کیا پرنا چاہیے عمران بھائی اللہ تبارک تعالی بے روزگاروں کو نیک حلال روزگار عطا فرمائے تلاش معاش کے لیے یعنی نیک حلال روزگار کی تلاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ہزار ایک بار اول و آخر سو سو درود پاک عروج ماہ میں پرنا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی مؤثر رہے گا مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ عروج ماہ کس کو کہتے ہیں عروج ماہ سے مراد یہ ہے کہ چاند کی یکم تاریخ سے لے کر چودہ تاریخ تک یہ عروج ماہ ہے مثلا آنے والا مہینہ الحرام کا ہوگا تو اس کی چاند رات یعنی یکم ذوالکادہ الحرام تا چودہ ذوالقادہ الحرام یہ عمل کیا جائے انشاءاللہ تبارک اللہ تبار بے روزگاری دور ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نیک حلار روزگار مل جائے گا یعنی اب آپ یوں فرما رہے جیسے مدن ایماں نیا آیا اور اس کے یکم سے چودہ تک یہ اس کا وظیفے کا سلسلہ رہے گا اور یہ اروج ماں کے اندر شامل ہے اب جیسے فی الوقت آپ نے آج جو جس موقع پر یہ بیان کیا ہے اب آپ سمجھے کہ ہم عروج ماں گزار چکے اور کچھ دن اب عروج ماں میں باقی ہیں تو کیا وہ اسلائی بھائی کہ جس کو ابھی مہینہ نہیں ملا اور ابھی سے وہ کچھ وظیفہ پڑھنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے اسلام بھائی اور بھی اس کے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں مطلب یہ تو ان وظائف میں سے ایک بتایا گیا ہے جیسے نماز فجر کے بعد یا باستو اگر یہ سو دفعہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں گے تو ان شاء اللہ تبارک و اس سے بھی ان کے جو ہے روزگار کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اسی طرح بے شمار وظائف ہیں جو مدنی چینل پر اپنے سلسلوں میں الحمدللہ للہ وقتاً فوقتاً بتائے جاتے ہیں تو انہی وظائف میں سے انہی عملیات میں سے ایک عمل جو ہے وہ آج ہم نے والا جو سنا تو یہ بھی مطلب ایک مؤثر ترین عمل ہے اس کو بھی اگر کریں گے جیسے چند ہی دنوں کے بعد جو ہے ابھی تین چار دن کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے تو عروج ماہ کے جو ابتدائی چودہ دن جو بتائے گئے تو ان میں یہ عمل کریں انشاء اللہ تبارک و تعالی مسائل حل ہوں گے عروج ماہ کے حوالے سے آپ نے یہ نسخہ عطا فرمایا اور اس کے علاوہ مزید جو آپ نے نسخہ دیا وہ کی نماز کے بعد یا باسی تو سو دفعہ روزانہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک فجر کی نماز کے بعد یا باستو سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کیا اس میں صورت کی طرف رخ ہوگا یا کوئی اس کی اور ترکیب ہوگی کیا اس کی صورت ہوگی بس نماز کے بعد اس میں مطلب کوئی خاص اتنی کوئی ادات نہیں ہے کہ مطلب اس طرف رخ کر کے پڑھا جائے یا اس ٹائم میں ہی پڑھا جائے وہی ٹائم ہے کہ فجر کی نماز بآجمات ادا کریں اور اس کے بعد یا باستو سو دفعہ وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے مگر اگر آپ گھر میں آتے ہوئے رستے میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں سلو الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, تعالی اللہ محمد ٹی بیس اور مدنی چینل کے ناتین ہم نے یہ وظیفہ بھی سنا اور اس کو ہو سکتا نے بھی کر لیا ہو نہیں کیا ہو تو اس سے بھی فرما ہم مزید ریکارڈیڈ کال کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں یہ میری ہسٹر کا مسئلہ ہے وہ سر گر جاتی ہے نا بےش ہو جاتی ہے سر مطلب بیٹے بیٹھے گر جاتی ہے یونس بھائی اللہ تبارک تعالی آپ کی ہمشیرہ کی جو بھی بیماری ہے اللہ تعالی دور فرمائے تو اس طرح جن کے ساتھ معاملہ ہو یعنی بے ہوش ہو جاتے ہوں جیسے انہوں نے یونس بھائی نے بتایا تو آیا تل کا یہ حصہ لاتا خدھا تم والا لاتا خود ہُو سناتم نوم لا تا خود ہُو نوم آئے کا یہ ایک حصہ ہے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریضہ کے منہ پر جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمشیرہ کا یہ مسئلہ ہے تو اسی طرح مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں تو جو بھی مریض ہو یا مریضہ ہو تو ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں اور روزہ نہ ہو تو حلق میں بھی چند کترے پانی کے ٹپکائے جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ان کا مطلب مسئلہ ہے بے ہوش ہو جاتی ہیں ایک دم سے سکتے میں چلی جاتی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و دور ہو جائے گا یہ تو آپ نے وہ بیان کر دیا کہ یہ بے ہوش ہے تو اسے ہوش میں لانے کا کیا عمل ہوگا یعنی بے ہوش کو ہوش میں ہے مگر کیا ہی اچھا کہ کوئی ایسا مدنی پھول آپ دے دیجئے کہ ایسا روحانی علاج مل جائے کہ جس کے ذریعے یہ مرضی دور ہو جائے اس کے لیے بھی عمل ہے یا سلام یا سلام یا سلاموں 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ مریضہ جو ہیں یہ پیئیں یا کوئی دوسرا بھی ان پر پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کو ایسا مرض ہے بے ہوش ہو جانے کا تو اس کا یہ مرد ان شاء اللہ کے ناظرین نے یہ وظیفہ سنا کہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر یعنی بے ہوش ہو ہوش میں آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے اور اگر اس مرض سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا وظیفہ ہونا چاہیے مزید حمد حمد حمد حمد حمد. حمد. میرا نام محمد نسرودہ خان میں ضلع چنوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں میں سوال میرا یہ ہے کہ میرا تقریباً سات ماہ کا سا بچہ ہے جس کو تقریباً دو ماہ سے اوپر ہو گئے بخار رہتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ تو اس کے لیے کوئی روانی علاج بتا جی کے بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے واسلام. نصر اللہ خان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے مدنی منع کو شفات فرمائے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ میں بخار اتارنے کا عمل لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہوں فرماتے ہیں سورت الفاتحہ چالیس بار یعنی فورٹی اول آخر ایک بار دروش پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے چہرے پر چھیٹے مارے ان شاء بخار چلا جائے گا تو آپ بھی یہ عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ اس سے بخار سے شفا حاصل ہوگی یعنی سور فاتحہ چالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور اس کی چھیٹیں مارا جائے ان شاء شفا ہوگی مزید ہم سوال کی طرف پڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محمد عثمان ذیلا محمد محمد محمد. خوشاب سر میں بہت سخت درد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عثمان بھائی کو درد سر سے نجات عطا فرمائے درد سر آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد تو اس کے لیے چند علاج سماعت فرمائیں سورت الناس یعنی قرآن پاک یہ آخری صورت کل یہ پوری سورت اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سر پر دم کروا لیجیے یعنی جو صحیح قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں تو ان سے یہ صورت پڑھ کر آپ دم کروا لیجیے اگر درد سر ابھی بھی باقی ہو تو دوبارہ یہی صورت جو ہے سات مرتبہ پڑھ کر دم کروا لیجیے پھر بھی اگر درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے دم کروا لیجیے ان شاء آدھے سر کا درد ہوا یا پورے سر کا کیسا بھی درد ہوا تین دفعہ دم کروانے سے چلا جائے گا اسی طرح ایک اور بھی علاج ہے کہ پورے سر کا درد ہو یا درد شکی کا یعنی آدھے سر کا درد تو بعد نماز اثر یعنی الحاق متأثر یہ بھی تیسرے پارے میں ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھے اور ابول و آخر ایک ایک مرتبہ دروے پاک یہ پڑھ کر دم کیجئے یا دم کروا لیجیے ان تبارک و درد میں افاقہ ہوگا اگر سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو یعنی آپ نے دوائیں بھی لیں دم بھی کروایا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں آپ اپنی آنکھیں جو ہے یہ بھی چیک کروا لیجئے ٹیسٹ کروا لیجئے اگر نظر کمزور ہو تو اینک پہننے سے انشاءاللہ تبارک و درد سر ٹھیک ہو جائے گا آپ نے نگاہ بھی چیک کروا لی نگاہ ٹھیک تھی یا آپ نے اینک پہن لی اب بھی درد سر باقی ہے اب بھی وہ تکلیف باقی ہے تو اب ایسا ہے کہ آپ اپنے دماغ کا جو خصوصی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں ان سے چیک اپ کروا لیجیے کہ اس میں اب مزید کوتا اگر آپ کریں گے تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے یعنی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے درجہ مندی ہو گئی کہ آپ کا سر آدھا سر ہے یا پورے سر کا درد ہے تو آپ یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو اس صورت سے پڑھیں نہیں ہو تو پھر آپ چشمے کی طرف پہنچ جائیں چشمے کی طرف نہیں ہو تو پھر آپ اسپیشلسٹ سے رجوع فرمائیں تو مدنی چینل کے ناظرین اسے نوٹ فرما لیں یعنی روحانی علاج بھی مل اور ہمیں ساتھ ساتھ کچھ مزید نسخہ جات بھی ملے اور کبھی آپ کو یہ بھی نیت سانچ ہوتی رہے اس پر عمل کر, کر اچھی صحت ہوگی تو انشاءاللہ عبادت اچھی ہوگی جس کا سر درد ہوگا تو لازی بات ہے عبادت صحیح انداز سے نہیں کر پائے گا اور جس دوسرے سائے بھائی کا آپ نے دوسرے کسی رفیق کا سر درد ہوگا تو اسے خیر خائیے امت کی نیت سے اس کو بتا کر بھی ثواب کی حقداری ہوگی مزید ریکارڈیڈ کال کی طرف چلتے ہیں بتائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نا لیور سب سے پہلے نسائیں بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو شفا کامل آجیلا اور صحت نافیہ آتا فرمائے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے باپ فیضان میں اس کے حوالے سے چند اولاد لکھے ہوئے ہیں پارہ دو صورت البارا کی آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر جس مقام پر تلی ہوتی ہے اس جگہ باندھ دیجیے آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من ربکم ورحمہ دوبارہ سماج فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک علی من ربکم ورحمہ بکم و تیسری مرتبہ بھی سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان مزید مدنی پنسورہ کے بعد فیضان تلاوت میں جنتی زیور کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ رحمان کو لکھ کر اور دھو کر تلی کی بیماری کے مریض کو پلانا بہت مفید ہے یہ سورہ رحمان شریف جیسے آپ نے لکھنے کا ذکر کیا اور اس کو پینے کا ذکر کیا تو اس کا بھی کوئی مخصوص انداز ہے یہ کیا ہے اس کی بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے اس کا طریقہ کار بھی مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے طریقہ کار یہ کہ کوئی مارکر یا پوائنٹر لے کر اس کی ریفل وہ اس کو پہلے نکال لے اور اسے اچھی طرح سے دھو لیا جائے یہاں تک کہ اس میں جو کیمیکل والی انک ہوتی ہے اس کا اثر جاتا رہے اور اس ریفل کو خشک کر لیا جائے پھر زعفران کی روشنائی یا پھر زردے کے رنگ کی روشنائی تیار کر کے اس ریفل میں بھر لیجئے اور ریفل کو اگر اس میں ڈبو بھی دیں گے تو ریفل اسے چوس لے گی اس طرح سے وہ ریفل میں روشنائی داخل ہو جائے گی اب اس کو دوبارہ اس پوائنٹر میں ڈال دیں اور جس طرح قلم سے لکھتے ہیں حسب معاموں اسی طرح شروع شروع میں ہو سکتا ہے کہ قلم رک رک کر چلے تو اس کو کسی کاغذ پر پہلے اچھی طرح سے رواں کر لیا جائے پھر کسی تھال یا تشت میں با وضو ہو کر سور رحمان مکمل لکھ لی جائے یا کسی سے لکھوا لی جائے اس میں عرب مثلا زیر زبر پیش تنوین جزم وغیرہ اور روموز اوقاف وغیرہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے البتہ یہ آیات مبارکہ کا لکھنے میں حروف والے دائرے کا جو وہ کھلے ہونے چاہیے یعنی جس طرح طو وا سو بو دین فا قوف وغیرہ ان کے جو مطلب گول دائرے ہیں. یہ کشادہ ہونے چاہیے اور جب لکھ چکے تو اس تشت یا اس تھال میں پانی ڈال کے باوضو مریض کو پلا دیا جائے یقین کامل ہوا تو جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ یعنی رفل کی بھی احتیاط آ جائے کیمیکل سے بھی بچنے لکھنے کی بھی ترکیب آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کر دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی پھول بھی دے دی دیا گیا کہ اس میں ایراب لکھنے کی بھی حاجت نہیں دائرے آپ کھلے رکھیں گے اور دائرے کھلے رکھنے کی بجائے چند مرتبہ کئی مرتبہ اس سلسلوں کے اندر ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً مزید سوال سنتے ہیں سلو عل الحبیب سلو صلو اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ محمد صلو اللہ علیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں لاہور سے احسان میرا نام ہے میرا بھانجا چھوٹا سات سال کا اسے کینسر کی بیماری ہے اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو جی شکریہ سر اللہ اللہ احسان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھانجے کو اور جتنے بھی مدی چینل کے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی مسلمان اس موضی مرض میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملا اجلا اور صحت نافیہ عطا فرمائے کہ حقیقت میں شافی الامراض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو مریض ہے خود بھی دعا کریں اور مریض کا جو علاج کروانے والے ہیں جہاں ہم ان کو لے کر کبھی اس ہاسپٹل میں کبھی وہاں کبھی وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے علاج بھی کروانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی مرض یاد رکھیں لا علاج نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے سے ہر نشان ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے اس حدیث پاک سے ڈاکٹروں کے اس قول کی بھی تردید ہو گئی کہ کینسر یا فلا بیماری لا علاج ہے یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا کوئی ایسی بیماری ہی نہیں جس کی دوا نہ ہو ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج اطبا اب تک دریافت نہیں کر پائے ہمارے احسان بھائی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان کے بھانجے کو کینسر کہاں کا ہے بہرحال اس کا روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے جملہ امراض سے شفا کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدانی پنج سورہ کے فیضان درود میں لکھا ہے جس کا نام ہی شفا امراض ہے یعنی یہ جو درو شریف ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے اس عمل کا نام ہی شفا امراض ہے آئیے یہ سنتے ہیں اور کس طرح اس کو پر ہم نے عمل کرنا ہے یہ بھی سنتے ہیں اللہ محمد وافیتی ونوریا و اصحاب وبارک وسلم یہ درود ہے درود شفا شفا امراض اس کو باوضو وضو مریض کو کاغذ پر لکھ کر دیں پھر یہی کاغذ پانی میں گھول کر تا حصول شفا مریض کو پلاتے رہیں شفا ہونے تک یہ عمل برابر جاری رکھیں کہ لکھ لکھ کر اس طرح پلاتے رہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی موت کے سوا ہر مرض میں آپ اس کو مفید پائیں گے تو ہمارے احسان بھائی ان کے بھانجے کو یہ جو کینسر کا مرض ہو گیا ہے تو یہ بھی اپنے بھانجے کو یہی درود پاک لکھ کر پلائیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ شفا حاصل ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی یہ نہ لکھ پائے ہوں لیکن جیسے کہ ہم نے سن لیا کہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنچ سورا کے فیضان درود کے اندر یہ درود موجود ہے تو وہاں سے یہ مدنی پنچ سورا ہم مکتبہ المدینہ سے حاصل کریں اگر کوئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کو مکتبات المدینہ سے یہ کتاب میسر نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے تو وہاں سے یہ کتاب حاصل کر کے یہ درود پاک وہاں سے لے کر ہم اس کو جو عمل بتایا گیا طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماریاں دور ہوں گی شفائیں حاصل ہوں گی مچھ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور اولیاء تعالی کی رام اللہ کی چاہت دل میں بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور برکتیں لوٹتے رہیے آئیے آپ کی ترغیب و تحریر کے لیے ایک ایمان افروز خوشگوار مدنی بہار آپ کے خوش گوش گزار کرتا ہوں چنانچے گلستان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بابن مدینہ کراچی کے یہ ایک علاقے کا نام ہے گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی کے مدینہ تو ملتان شریف میں ہونے والے بین الاقوامی تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی جن کی بیٹی کو جگر کا کینسر ہو چکا تھا وہ دعائیں شفا کا جذبہ لیے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ میں نے اجتماع پاک میں ہونے والی دعاؤں میں خوب دعائیں کی الحمد للہ واپسی پر جب بیٹی کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کیونکہ اس کے جگر کا کینسر بالکل ختم ہو چکا تھا سب ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حیرت زدہ تھی کہ آخر کینسر گیا کہاں جب کہ حالت اس قدر خراب تھی کہ اجتماع میں جانے سے پہلے اسی لڑکی کے جگر سے روزانہ کم از کم ایک سرنج بھر کر مواد نکالا جاتا تھا الحمد للہ ازل اجتماع پاک میں شرکت کی برکت سے اب اس لڑکی کے جگر میں کینسر کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تا بیان وہ اسلام بھائی بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکی اب نہ صرف روبا صحت ہے بلکہ ان کی شادی بھی ہو چکی ہے آمد. اگر درد سر ہو کہ یا کینسر ہو دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول شفائیں ملیں گی بلائیں تلیں گی یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول یقیناً یہ ایمان افروز مدنی بہار سن کر بالخصوص جو اس وقت یہ سلسلہ مدنی چینل کے ذریعے ملازہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کی سعادت مل جائے ہمیں بھی وہاں جا کر آشکان رسول کے قرب میں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہو جائیں تو ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ سعادت کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اسی ماہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع جو پہلے صرف ایک مقام یعنی مدینہ تو ملتان شریف کے صحرائے مدینہ میں ہوتا تھا مگر اس سال دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماعات اس مہینے میں تین مقامات پر منعقد ہو رہے ہیں ان کی تاریخیں بھی نوٹ کر لیجئے اور ابھی سے شرکت کی نیت بھی کر لیجئے خصوصاً یہ ہمارے احسان بھائی انہوں نے لاہور سے ہمیں کال کی ہے لاہور سے اپنا سوال ریکارڈ کروایا ہے تو احسان بھائی جو ہے ان کے بالکل قریب ہی یہ اجتماع ہو رہا ہے اور بابل مرکز لاہور کے اسلام بھائی جو ہیں یہ اسی اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں گجرات, گجرات شہر میں یہ اجتماع ہو رہا ہے انتیس تیس شوال المکرم اور یکم ذلقادت الحرام یعنی آنے والے جمعہ ہفتہ اور اتوار آٹھ نو دس اکتوبر دو ہزار دس یہ گجرات شہر میں گجرات شہر کے ساتھ اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں آپ اپنے علاقے کے اسلام بھائیوں کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کریں اسی طرح سردار آباد یعنی فیصل آباد یہاں پر چھ سات آٹھ ذوالقادت الحرام پندرہ سولہ سترہ اکتوبر دو ہزار دس اور مدینہ لولیا ملتان شریف میں تیرہ چودہ پندرہ ذوالقادت الحرام بائیس تیئس چوبیس اکتوبر دو ہزار دس یہ اجتماعات تین جو اس مہینے میں منعقد ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے بین الاقوامی اجتماعات ہیں آپ بھی اپنے شہر سے قریب ترین اجتماع گاہ یعنی مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی جو سن رہے ہیں تو جہاں پر آپ کو جو شہر کری پڑتا ہے وہاں کے روح پرور بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے مریضوں کے لیے اور خصوصا ہمارے احسان بھائی اپنے بھانجے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو چینل کے ناظرین آپ کو دعوت ملی تین سنت و بر اجتماع کی اور یہ تین سنت و بر اجتماع الحمد للہ مختلف مقامات پر ہو رہے ہیں اور ان اللہ کچھ عرصے کے بعد باب المدینہ میں بھی اجتماع ہوگا جس میں بیرون ملک اسلامی بھائی بھی آنے کی سعادت پائیں گے اور اس اجتماعات کو سنا ہو سکتا ہے مدنی چینل کے بعض وہ بھی ناظرین ہو کے جو یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے قریب تو یہ اجتماع ہو نہیں رہا تو ایک ملک میں ہو رہا ہے اجتماع اور ہماری کیسے شرکت ہوگی تو آپ ہفتہ وار اجتماع میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اپنے ممالک کے اندر اس میں شریک ہوں ان شاء اللہ جل کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے مزید ریکارڈ کال سنتے ہیں حبیب صلو اللہ, صلو اللہ, صلو اللہ تعالی عدام عدام جی محمد بلال ملتان سے بول رہا ہوں سر جی سوال یہ ہے جی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی اور وسوسے سے آتے ہیں بس وسف سے آتے ہیں اور ایک خیال ہی بہت آتے ہیں یعنی کہ نماز ایک طرف ہو جاتی ہے خیال اپنے دوسرے طرف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو شیتانی وسواسوں سے نجات عطا فرمائے اور ایمان کو قوت بخشے ایسے ایسائی بھائی ایسائی بہنیں جن کو وہم اور وسوسیں پریشان کرتے ہوں انہیں چاہیے کہ ان کی طرف توجہ ہرگز نہ دیا کریں کہ یہ بھی اس کا ایک علاج ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور یہ بھی یاد رکھئے کیسے ہی خوفناک وسواسے آئیں ان سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وسوسوں سے پریشان ہونا یقینا مومن ہونے کی دلیل ہے وسوسوں کے تین علاج پیش خدمت ہیں نمبر ایک جب بھی وسوسا آئے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں نمبر دو جب وسوسا آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور الٹے کندھے کی طرف تین بار تھو تھو, تھو, تھو کر دیجئے اور اگر نماز میں وسوسا آئے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور تیسرا علاج صورت الناس پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان بھاگ جائے گا ایک اور آسان ور باقی رو ہر نماز کے بعد سو بار پڑھیے انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل وسوسوں اور خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور ہر عمل کے اول و آخر ایک بار شریف ضرور پڑھ لیجئے مزید وسوسوں کی معلومات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا متبو رسالہ وسوس اور ان کا علاج یہ شرق طریقہ امیر السنت کی تحریر رہے حاصل فرمائے ان اللہ اس کی برکتیں پائیں گے اور آئیے مزید ریکارڈ کال کی طرف چلتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی گم ہو گئے اس کے لیے محمد اسحاق اتاری بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گم بھائی کو جلد آپ لوگوں سے ملائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم غائب شخص یا بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے دو ورد پیش خدمت ہیں کوئی گھر سے بھاگ جاتے ہیں بس اوقات ان کے لیے بھی اور جیسے ان کے بھائی گم ہو گئے ہیں تو گم شدہ کے لیے بھی یہ دونوں وظیفے بہت ہی مؤثر ہیں نمبر ایک کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ دو آیت کریمہ بَوْلًا فَحَدًا عَائِلًا سورت, سورت کی آیت نمبر سات اور آٹھ یہ دونوں آیت کریمہ نو سو نوے بار پڑھیں دوبارہ سن لیجیے کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں ہی بیٹھ کر پارا تیس سورت الحا کی آیت نمبر سات اور آٹھ نو سو بار پڑھیں اور پھر آخر میں ایک دفعہ پوری صورت الدح پڑھ لیجئے انشاء اللہ تبارک و تعالی وہ غائب شخص یعنی جو گم ہو گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں وہ واپسی آ جائیں گے اسی طریقے سے دوسرا, دوسرا علاج بھی سن لیجئے بعد نواز عشاء اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ سورت الحا یہی جو صورت بتائی گئی یہ بسم اللہ سمیت پڑھ کر کسی مکان, شریف مکان میں اس طرح کھڑے ہو کر پڑھیں کہ دو گوشوں میں دو کونوں میں یہ سورت پڑی جائے اور اس کے بعد دو گوشوں میں یہ سورت پڑھ کر دو گوشوں میں اذان دی جائے اور دو گوشوں میں جو ہے دو کونوں میں اقامت کہی جائے یعنی جس طرح نماز سے پہلے تکبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد جو بھاگ گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے ان شاء اللہ تبارک وطالعہ واپسی آ جائیں گے دوبارہ یہی عمل سن لیجئے کہ بعد نماز عشاء اکتالیس مرتبہ سورت کسی مکان میں کھڑے ہو کر یہ پڑھی جائے اور ہر دفعہ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے اور اس کے بعد اسی مکان کے دو کونوں میں کھڑے ہو کر آزان دی جائے اور دو کونوں میں اقامت کہی جائے جس طرح کی نماز سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے اور اس کے بعد دعا کی جائے ان شاء اللہ تبارک وطالعہ غائب شخص واپسی آ جائیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سفر کرتے رہیے علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ان اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بھی بے شمار مسائل حل ہوتے رہیں گے جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سبز یعنی ہری پور ہزارہ میں سنتوں بھرے سفر پر تھا اس میں ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے آج بارہ برس ہو گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ان کے کنبے کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہے اور تنگ دستی کا عالم ہے میں اشکیان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوں مدنی قافلے سے واپسی کے تقریب ایک ہفتے کے بعد ایک مدنی مشورے میں وہ اسلام بھائی شریک ہوئے ان کے جذبات قابل دی تھے رو رو کر فرما رہے تھے کہ الحمدللہ للہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا بارہ سال سے لاپتا بھائی کا آج فون آ گیا اور انہوں نے ہمیں ایک لاکھ پچیس ہزار روپئے بھی روانہ کیے ہیں جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو انشاءاللہ شاء اللہ چلے قافلے میں چلو دور ہو سارے غم ہوگا رب کا کرم غم کی ماریں سنے کافلے میں چلو لہذا ہمارے اسحاق بھائی جن کے بھائی گم ہو گئے ہیں آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے گم شدہ بھائی کے لیے اور جملہ مسائل کے حل کے لیے جو ہے دعائیں کریں انشاءاللہ و تبارک و تعالی آپ کے بھائی جو گم ہے وہ آ جائیں گے اسی طرح دو رکعات نماز سلاط الحاجات ادا کیجئے اور اس کے بعد بھی دعا کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ مایوسی نہیں ہوگی مزید سنتے ہیں. جی میں محمد زاہد بول رہا ہوں مانشیار شہر سے میرے گھر والے یعنی غصہ بہت کرتے ہیں یعنی کہ ان کا غصہ انتہائی کم نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے زائد بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے گھر والوں کو ان پر مہربان فرما دیں اور ان کے گھر والے ان سے محبت کریں ہم سب کے اہل خانہ ہم سے محبت کریں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعض فیضان او راد میں سے دو ورد پیش خدمت ہیں یا رحیموں جو کوئی ہر روز پانچ سو بار پڑھے گا انشاءاللہ شاء اللہ عرض دولت بھی پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی اس کے ساتھ, ساتھ یا قیوم یا قیوم یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثر سے پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ عرض اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے تو گھر والے اگر غصہ کرتے ہیں تو ساحل محترم کو چاہیے کہ صبر کریں اور زبان پر کفر مدینہ لگا لیں اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے آتا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھولوں میں سے یہ چند چیز مدنی پھول پیش خدمت ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ گھر والوں کے دلوں پر راج کریں گے بلکہ باہر بھی ہر دل عزیز بن جائیں گے پہلا مدنی پھول گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں دوسرا والد یا والدہ کو آتا جاتا دیکھ کر تازیمن کھڑے ہو جایا کریں نمبر تین دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی اپنے والد کا اور اسلامی بہنیں اپنی والدہ کا ہاتھ اور پاؤں کریں نمبر چار والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں اور ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں نمبر پانچ ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں نمبر چھ ماں بلکہ گھر اور باہر حتیہ کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں نمبر سات اپنے محلے کی مسجد کے عشاء کی جماعت کے وقت سے دو گھنٹے کے اندر اندر سو جائے کریں کاش تحج میں آپ کھل جائے ورنہ کم از کم نماز فجر تو باآفانی مسجد کی پہلی صف میں بعض جماعت میسر آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو نمبر آٹھ گھر میں کتنی ڈانٹ پڑے بلکہ مار بھی پڑے صبر صبر اور صبر کیجیے اگر آپ زبان چلائیں گے تو گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اس کی کوئی امید نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے لہذا غصہ چڑچڑاپن چر اور جھاڑنے وغیرہ کی عادت بالکل ختم کر دیجیے اور نمبر دس اپنے گھر والوں کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جیسے دس مدنی پھول بیان کر دیے سننے والے ہمارے مدنی چینل کے ناراج نے سنے تو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ایسی بھی ہو جس کی تھوڑی ہمت ہو رہی ہو بعض تو وہ کے جن کی ہمت ہی نہ پڑ رہی ہو اب ہمت ہو اور اس کے لیے کوشش کریں اور کوشش کرنے میں کبھی دس دن اور اس قسم کے معاملات ہو تو کبھی گھر والوں کی طرف سے بھی مداق اڑانے کا امکان پایا جاتا ہے تو ایک طرف جھجھک اور دوسری طرف یہ معاملہ تو اب کے لیے کیا مطلب سوچ ہونی چاہیے ان کے حوالے مدنی پھول ایسے میں ہمت نہ ہاریں جتنے مدنی پھولوں پر عمل کرنا ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش تو شروع کریں ایک پر ممکن ہو تو ایک پر کریں دو پر ممکن ہو تو دو پر اور یہ ذہن بنا لیں کہ اگر مخلوق کو محض راضی کرنے کے لیے اگر ان پر عمل کریں گے تو اہم ممکن ہے کہ ہمت ہار جائیں گے البتہ جو اسلامی بھائی یا استعمال بہن اور مدین چینل کے ناظرین ان پر حاصل ہونے والے ثواب پر غور کرتے ہوئے رضا اللہ کو پیش نظر رکھ کر ان پر عمل کرے تو اس کے لیے عمل کرنا بہت ہی آسان ہے مثال کے طور پہ پہلا ہی مدنی پھول جی ہم نے سنا کہ گھر میں آتے جاتے ہوئے سلام کیجیے تو جو سلام کرتا ہے السلام علیکم کہے گا اسے دس نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو بیس نے کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہے گا تو اسے تیس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی سبحان اللہ اسی طرح یہ ان مدنی پھولوں پر عمل کرتے جائیں گے اور اپنے لیے ثواب کا خزانہ اکٹھا کرتے جائیں اور اگر گھر والے مذاق بھی اڑائیں تو مشاہدہ یہی ہے یہی تجربہ ہے کہ یہ مذاق اڑانا یا یہ اعتراف کرنا محض زبان کی نوک کی حد تک ہوتا ہے مگر در حقیقت جب بیٹا اپنے ماں کے ہاتھ چومے گا باپ کے ہاتھ چومے گا تو ان کے دل میں محبت اور شفقت کا جذبہ کیوں نہیں بیدار ہوگا تو آپ کی نیت فروانی تھی مدنی نام پر عمل کرنے کی اور کیا ہی اچھا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوط المدینہ کے سے یہ مطبوعہ رسالہ حاصل فرمائے اور اسلامی بھائیوں کا بھی مدنی انعام کا رسالہ اسلامی بہنوں کا بھی مدنی انعام کا رسالہ بلکہ مدنی منوں اور مدنی منوں کے حوالے سے بھی الحمد للہ اجزا وجل شیخ تریقت امیر السنت نے مدنی رسالہ تو ایک عرصے سے دیا ہی تھا اور خصوصی سلائی بھائی جو گنگے ویر سلائی بھائی ہیں ان کو بھی مدنی انعامات سے آپ نے محروم نہیں فرمایا اور آپ نے ان کے بھی خصوصی سائیں بھائیوں کے مدنی انعام مرتب فرما اور انہیں بھی مدنی انعامات دیے گئے ہیں تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے ملک میں ایسی جگہ پر ہیں جب آپ کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہیں ملتا تو آپ پھر بھی نہ گھبرائیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو پر آپ اسے سرچ کریں اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں صلی اللہ عبداللہ مرکز ال سوال یہ ہے کہ بے مقدمہ بازی میں اگر کوئی شخص پھنس جائے اور وہ حق چاہتا ہے انصاف پر فیصلہ چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ورد وظیفہ بتا کر ممنون فرمائیں اللہ تبارا اس مشکل میں کرم فرما اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ناجائز مقدمہ بازیوں اور ظالموں کے شرور سے نجات بخشے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دلا دیں مقدمہ بازی سے خلاصی حاصل کرنے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے چند اورات پیش خدمت ہیں یا حکاموں یا حکاموں یا سخت مشکل کے وقت اور جائز کام میں کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یا عدالت میں جاتے وقت باوضو ہوں یا بے وضو اس کا ورد کرتے رہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہوں گے اسی طرح یا عزیزو یا عزیز یا عزیز اکتالیس بار حاکم یا افسر یا جج کے پاس جائز مقصد یا جائز مقدمے کے لیے جانے سے پہلے پڑھ لیجئے ان اللہ تبارک و تعالی وہ حاکم افسر یا جج وغیرہ جو بھی ہوگا مہربان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفت ہُن بسم اللہ نصر من اللہ وفت قریب بعد نماز فجر اور رات کو سونے سے قبل ایک سو مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک پڑھ کر سینے پر پھونک ماریں نماز کی پابندی رکھیں نماز کی پابندی تو ہر ورد وظیفے کے لیے ضروری ہے وہ تو یوں کہ مطلب ایک لازم سی بات ہے ورد وظیفہ کریں یا نہ کریں پھر بھی وہ ضروری ہے تو نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں بسم اللہ الرحمن الحیم نثر الم فتح قریب فجر کے بعد اور رات کو سوتے وقت سو سو دفعہ پڑھنا ہے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر سینے پر پھونک ماریں انشاء اللہ تبارک و تعالی ناجائز مقدمات سے خلاصی حاصل ہوگی اسی طرح یا مزلو یا مزلو یا مزلو, یا مزلو ظالم کا خوف یا حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے نیز اپنا جائز حق جیسا کہ قرضہ یا مال وغیرہ وصول کرنے کے لیے دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی الا کہنے کے بعد پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو ٹائم یہ جو بتایا گیا اس میں مبارک یا مزلو یہ پڑھیں سجدے کے اندر ہی اور یوں چار سجدوں میں یہ کل تین سو مرتبہ ہو جائے گا ہر عمل کے اول و آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیا کریں یعنی نماز شروع کرنے لگے تب بھی اور نماز ختم کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ و تبارک و تعالی ناجائز مقدمات سے خلاصی حاصل ہوگی اور ظالموں کے شرور سے نجات حاصل ہوگی مزید ریکارڈٹ گول کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مرکز علی اللہ سے محمد عارف آتاری میرے بچوں کی والدہ نا جو اس وہ جب لیتی ہوتی نا نیند میں نہیں ہوتی تو کوئی پاؤں کی, کی چلا جاتا پر نہیں ہوتا یہ ایسا تقریباً 20 بائیس سال سے یہ ہو احمد عاربۂ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کی والدہ کو شریف جنات کے شروع فتن سے نجات عطا فرمائے انہیں چاہیے کہ رات سونے سے قبل آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں ان شاء اللہ وجل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صبح تک ایک نگہبان بان یعنی فرشتہ مقرر ہو اور شیطان قریب نہ آئے بخاری شریف کے حوالے سے یہ عمل شجرۂ قودریہ رغبیہ تاریہ میں بھی موجود ہے اور الوزیفت الکریم میں میرے عقاع حضرت علیہ رحمٰ نے اس عمل سے متعلق بہت ہی پیاری بات لکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے یعنی روح سونے سے قبل ایک مرتبہ آیت القرسی شریف جو پڑھ لے اس کے گھر اور ارد گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو آسیب جن کا آسیب اور جنات داخل نہ ہو سکیں اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے با فیضان تلاوت میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدنے اقدس کے جس حصے تک آہت پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے اور اسی طرح تین مرتبہ یہ عمل کرتے تھے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے یہ حسار باندھنے کا عمل اپنے شہجر شریف میں بھی اپنے مریدین اور طالبین کے لیے شاعر فرمائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سور قل کُل اللہ وحید اللہ یہ مکمل سورہ فلک قل اعوذ برب الفلق اور تیسری سورہ ناس یعنی اعوذ برب الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیرے پھر دوبارہ اور سہ بارہ بھی اسی طرح کرے ان شاء جنات سے محفوظ رہیں گے انشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی کو اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پاس شجرا شریف بھی رکھے اس کی برکتیں لوٹے آپ کی ترغیب و تحخیص کے لیے مدنی بار گوشت گزار کرتا ہوں چنچہ حیدرآباد کے ایک مبلغ اسلامی بھائی کے بھانجے کا حلفیہ بیان ہے کہ ایک شب میں گاڑی پر سنسان علاقے کے گزر رہا تھا ایک چھوٹی پلیا پر سے گزرا تو ایسا لگا جیسے کوئی بہت زبردست وزنی چیز گاڑی پر لاد دی گئی ہو فل سپیڈ دینے کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی بالکل ہلکی ہلکی چل رہی ہے کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو ایک نادانستہ شے کا وزن کندھے پر محسوس کیا جیسے تیسے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا کر گرا رات کی کموں بیش بجے کا وقت تھا مجھ پر عجیب سا خوف تاری تھا اور میں اٹھا تو کسی نادیدہ قوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے پر کھینچ دیا میری چیخ نکل گئی میں اس نادیدہ قوت کے ہاتھ پوری رات اذیت پاتا رہا کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی اور کبھی اٹھا کر پٹک دیا جاتا طرح طرح کی تکلیفوں کے ساتھ یہ رات جو تو گزری اور اسی رات میں کیفیت یہ بھی تھی کہ گھر والوں کو بلاتا مگر حیرت بلایا حیرت یہ کہ میری آواز میرے گھر والوں تک نہیں پہنچ پاتی آسان فجر کے بعد وہ چیز چلی گئی پورا جس سے کی طرح درد کر رہا تھا اس خیال سے کہ گھر والے پریشان نہ ہوں میں نے صبح کسی کو کچھ نہ بتایا ایک عامل کے پاس پہنچا تو اس نے استخارا کر, کر بتایا تمہارے ساتھ کوئی سخت جان لیوا چیز موجود ہے تم کسی کامل پیر کے مرید ہو اس لیے بچ گئے اس کا علاج میرے پاس نہیں دوسرے دن وہ مجھے نادیدہ قوت تکلیف دے رہی تھی اگلے دن نماز اصل کے بعد حضرت سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی المعروف سخی سلطان علیہ رحمت اللہ الرحمان کے مزار شان پر حاضر ہوا آنکھیں بند کر, کر عرض کی حضور میرے مرشد کا واسطہ جو نادیدہ قوت تکلیف دے رہی ہے وہ نظر ہی آ جائے یہ عرض کر کر جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو برابر میں بھیانک شکل کے اندر ایک بلا موجود تھی مجھے گھور رہی تھی میں باہر نکلا تو وہ میرے ساتھ چل پڑی میں مزار کے آتے میں پہنچا تو عجیب الخلقت مخلوق بچے اور مرد جن کے قد لمبے لمبے تھے اور چہرے انسانوں جیسے اور چہرے انسانوں جیسے مختلف صورتوں میں ہاتھ باندھے مزار پر حاضر تھے اب چونکہ وہ نہ دیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی لہذا وہ میرے سامنے آ کر مجھے مارتی تھی ایک دن راوت اسامی کے ایک مبلک کو یہ سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے امیر عالیہ سنت کے شجر شریف کے اورات پڑھنے اور تابیزات اطتاری حاصل کرنے کی ترغیب دلائی اس رات جب میں سویا تو شجر اطاریا میری جیب میں تھا وہ خوفناک بلا کمرے میں آ پہنچی میں نے محسوس کیا کہ آج وہ دور ہی دور سے دیکھ رہی ہے قریب نہیں آ رہی اور کہہ رہی ہے کہ تیری جیب میں کیا ہے اسے نکال دے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی بہرحال اس کی برکت سے میں ازریتوں سے محفوظ رہا محلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اڈم محمد آئیے مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اڈم محمد گجرات سے ہم زدری میری امی کو نہ مرغی کے دوڑے پڑتی ہے تو اس کے لیے کچھ آپ مجھے علاج بتائیں حضرت سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرغی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے میں نے عرض کی کہ میں نے افحسبتم انما پارہ اٹھارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سے لے کر آخر سورت تک یعنی یہ سورت سے پہلے کی آیت ہے اس کے بعد تین آیات مزید ہیں تو یہ آخری چار آیتیں سورہ مومنون کی یہ مکمل تلاوت کی ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی مومن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے تو جب بھی آپ کی والدہ کی یہ کیفیت ہو جایا کرے یعنی ان پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ یہی آیات مبارکہ یعنی جو سورہ مومنون پارہ اٹھارہ اس کی آخری چار آیات مبارکہ پڑھ کر دم کیا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی افاقہ ہوگا اس کے علاوہ بھی وہ روزانہ یہی آیات پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی رہیں یا کوئی صحیح پڑھنے والا ان کے اوپر دم کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مرض سے ہی نجات مل جائے گی مزید ریکارڈیڈ کال کی طرف چلتے ہیں علی الحبیب اللہ محمد میں بری سے بات کر رہا ہوں سہیل سوال یہی پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے لیے دعا دو کروائیں حضور سے کاروبار بس ایسا ہی چل رہا ہے ذرا تھوڑی مسئلہ یہی ہے کہ کاروبار نہیں ابھی اتنا ہے بس ایسا ہی خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا مجھے کاروبار میں ترقی کا کوئی وظیفہ بتا دیں مکبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورا کے بعد فیضان درود میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے صاحب روح البیان جن جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ان کا بہت ہی پیارا ارشاد نقل کیا گیا ہے صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا یعنی جو ابھی درود ان انشاءاللہ پڑھا جائے گا جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا ہی رہے گا وہ درود پاک یہ ہے اللہ صل على محمد کا ورسولك وعلى کا والمؤمنات ولمینات والمسلمات تو اس دور پر پاک کو پڑھتے رہیے اور شاء اللہ اعزا وجل اچھی اچھی نیتیں بھی کیجیے کہ جب مال و دولت میں فراوانی ہوگی تو اس کے جو خرچ کرنے کے جو جہاں واجب ہے وہاں اس کے وہاں بھی خرچ کروں گا اور اس کے علاوہ بھی اسے رائے خدا عزل میں خرچ کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسا مال عطا فرمائے ایسا مال عطا فرمائے کہ جس کو اس کی راہ میں خرچ کیا جا سکے اللہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے روحانی علاج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدار رسالت شہنشاہ ربوت مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ہر <سلام> اب مختلف مدنی پول بیان کیے جائیں گے تو ہر ہر مدنی پول کو سنت رسول مقبول انا صاحب اسورات وسلم پر مقبول مت فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحیمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہوں کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے بیٹھنے کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ ہوں سوری زمین پر رکھے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر, کر دونوں پاؤں ہاتھوں سے گھیر لے اور ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑ لے اس طرح بیٹھنا سنت ہے لیکن اس دوران گٹلوں پر کوئی چادر وغیرہ اڑ لینا بہتر ہے چار جانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤ ہو وہاں نہ بیٹھے عدتِ سجنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان اس روایت ہے کہ اللہ و جل کے محبوب العیوب صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤ میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ علیہ رحمان لکھتے ہیں پیر و استاذ کی نشست پر ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان مبین کی طرف پیٹ نہ ہونے پائے اور ہاتھ پاؤں تو اور رہ پاؤں تو وہ ان کی طرف بالکل ہی نہ ہو جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھیلان کر آگے نہ جائیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں جب بیٹھے تو جوتے اتار لیں آپ کے قدم آرام پائیں گے مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لیں تو گنا معاف ہوں گے اور جو اسلامی بھائی مجلس خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لیے اس خیر پر موہر لگا دی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے نق اللہ ترجمہ تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ بدل تیرے ہی لیے تمام خوبیاں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں چینل پر موجود اسلامی بھائی الحمد للہ ہمارے شیخت طریقہ امیر عال دامت دعوت العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے کی لوگوں کی, کی, لوگوں کی, کی, کی کوشش کرنی ہے دار عز اس مدنی مقصد کے اصول کے لیے اور اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سن تو بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ ابل شرکت فرما کر سنتوں کی بھاری لوٹے نوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں بگاؤں بقصبہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں آپ بھی سنت و سفر اختیار کر, کر اپنی آخرت کے لیے عظیم سباب جمع فرمائیے نیس اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ بھی حاصل فرمائیے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو اس مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے میٹھی بی ٹی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا اس سلسلہ روحانی علاج کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی بابل مدینہ کراچی اگر ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ آف مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی روانہ کر دیجیے سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ابھی تقریباً 63 منٹ کے اندر اندر اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 02134942626 ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو سکس اور بیرون ملک والے اپنے کوڈ کے مطابق اس نمبر پر رابطہ فرمائیں گے ڈبل کے ساتھ یہ یعنی صفر دو ایک تین چار نو چار دو چھ دو چھے کے ذریعے اندرون ملک والے رابطہ کر سکتے ہیں اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں سلو اڈ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سلسلے کا نشر مقرر بروس پیر دوپہر تین بجے پاکستان وقت کے مطابق نشر کیا جائے گا خصوصی نشرجات برائی یو کے سلسلہ خوابوں کی تعبیر لائیو آج رات بارہ بجے ملازہ فرمائیے اور کال ریکارڈ کرنے کے نمبر آپ ملازہ کر چکے ہیں دیگر معلومات کے حوالے سے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اس کا ضرور وزٹ کریں اور آپ یہاں سے بہت سے مدن پول سرچ کر سکتے ہیں صلو <متحدث> مسائب میں کبھی ہیں